میرے عزیز کس کا رابطہ جی سورا تقویر بابا سوئی مضمون صابے کا امکان قیامت خلاصہ احوال قیامت سدا کر قوران جاجر برائے کفات عزت شم سکویرت احوال قیامت عزت شم سکویرت احوال قیامت جب سورج لپیٹا جائے گا لپیٹا کا من بے نور کیا جائے گا اس سورج کی جو روشنی ہے نا اس کو لپیٹ لیں گے پھیلے گی نہیں جب سورج لپیٹ آ جائے گا یعنی کیا ہوگا میں نور بائزن نجومن کا درد اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے گدلے کا منا میلے ہو جائیں گے پھر ٹوٹ پڑیں گے اور جب ستارے گدلے ہو جائیں گے اور پھر ٹوٹ پڑیں گے پیدل جبال سیرت اور جب پہاڑ سیر کرائے جائیں گے چلائے جائیں گے اور جب دس مہینے کی گا بھن اونٹنی چھوڑی جائے گی وہ اس لیے کہ اہل عرب جو تھے نا ان کے نزدیک یہ مال کیا تھا پیارا تھا دس مہینے کی گا بھن اونٹنی آخر بچہ نہیں دے گی تو ان کے پیارے مال کے متعلق کہا گیا کہ وہ بیکار ہوگی اب میرے عزیز دیکھو سیلاب آ رہا ہے نا تو سیلاب جہاں آ جائے یک دم سمجھے تو کار ٹریکٹر وغیرہ وہ آدمی لے آ سکتا ہے یا خود بھاگتا ہے خود بھاگے گا کہ پیاری پیاری کی بیکار کھڑی رہے جانوری کری بےکار رہتے ہیں ایسا حادثہ ہوگا اور جب دس مہینے کی گا بھن بیکار چھوڑی جائے گی انسان خیال نہیں کریں گے اور جب وحشی جانور جمع ہو جائیں گے تمہارے گھروں کے اندر بھیڑیے خنزیر وغیرہ وہ سارے جمع ہو جائیں گے نہ وہ تم سے ڈریں گے نہ تم ان سے ہو گے حادثے کے وقت پیسے ہی ہوتا ہے ویسا بہار جرت اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے جتنی بڑے بڑے سمندر ہیں یا دریا ان کے اندر کیا آ جائے گا جی جوش آ جائے گا یہ سارے بن جائیں گے اپنا آگ بنیں گے یہ کتنی احوال شمار کرو چھ ہیں نا تو اوپر لکھ لو یہ چھ احوال نفخہ اولہ کے وقت ہوں گے یہ چھ احوال نفقہ اولا کے وقت ہوں گے اور آگے بھی چھ احوال آ رہے ہیں اور نفخہ ثانیہ کے وقت ہوں گے ویزل نفوس و زوب ایجاد یہاں سے یہ چھ احوال نفرسانیہ اور جب کہ ارواح جوڑے جائیں گے ساتھ جسموں کے وہ کس وقت جوڑے جائیں گے روحوں کو جسموں کے گا جوڑیں گے اور قبر سے اٹھیں گے نف جب ارواح جوڑے جائیں گے ساتھ جسموں کے نمبر ایک وائزل مود اور سویلت اور جب زندہ در گول لڑکی سوال کی جائے گی کے ساتھ کس گنا کے اس کو قتل کیا گیا اہل عرب قتل کرتے تھے یا نہیں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے کہ کون ان کو کھانا کھلائے گا پھر ان کی شادی کریں گے ہمارا ناک کاٹا جائے گا وہ دستوں فرو شرت اور جب نام آمال کھولے جائیں گے کتابیں یلکا ہو منشور آئے دوسرے مقام پہ نامیا اعمال سامنے آ جائیں گے کھولے جائیں گے یا کہا جائے گا پڑھو وہ سماؤ کوشت جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی وہ نزول غمام بادل کے اتارنے کے لیے اور فشتوں کے لیے اور جب جہنم کو زیادہ بھڑکایا جائے گا اور جب جنت کیا ہوگی قریب کر دی جائے گی یہ چھ احوال ہیں یا نہیں ایک دو تین چار پانچ چھ پورے آ گئے ال مت نفسما جان لے گا ہر نفس ان آمال کو جو لے کر آیا قیامت کے دل جان لے گا فلا سے وہ بالکل یہ بیان شواہد ہے بیان شواہد یہ صداقت قرآن کے لیے ہے یہ شواہد کس کے لیے ہے آپ قرآن سچی کتاب ہے بیان شواہد اللہ تعقیدیا قسم کھاتا ہوں میں ساتھ ان ستاروں کے جو پیچھے ہٹنے والے ہیں یہ پانچ ستارے ہیں جی ان کو کہتے ہیں خمسہ متحرہ پانچ ستارے زہل مشتری اتارود مریخ زہرہ یہ پانچ ستارے سیدھے چلتے چلتے پھر پیچھے چلتے ہیں کیا پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ خمسا متحرہ ہے قسم اٹھاتا ہوں میں ساتھ ان ستاروں کے جو پیچھے چلنے والے پھر الجواب سیدھے چلنے والے پھر چھپ جانے والے یہ کتنی حالتیں ستاروں کی وہ تین ہے نا اب غور فرمائیے جبریل علیہ السلام سیدھے آئے جبری السلام کا وہی لائے حضور کی ہمت میں ٹھیک ہے نا پھر پیچھے گئے پیچھے جانے کے بعد غائب ہو گئے تو یہ دلیل ہے کس کی کہ قرآن کیا ہے سچی کتاب ہے تو وہی کے ساتھ مناسبہ پہن کو یا نہیں وزا اصا قسم ہے رات کی جب پیٹھ دے قسم ہے رات کی جب پیٹھ دے اور صبح کی جب وہ دم بھرے یعنی رات جا رہی ہے صبح آ رہا ہے حضور پہ جو وہی نازل ہوئی قرآن پارتھو سناتے ہیں تو کفر کی رات جا رہی ہے نہیں کفر کی رات کیا جا رہی ہے اور نور ہدایت آ رہا ہے صبح آ رہی ہے ان نحول قور رسول کریم <الْقَرِيم> یہ جواب قسم ہے اور صداقت قرآن تو ان قسموں کو صداقت قرآن کے ساتھ مناسب بتا دیں بے شک یہ بات ہے اس رسول کی جو کریم ہے لکھ لو جی واسطۂ تنزیل کے اوصاف واسطۂ تنزیل کون ہے جی جی بریف. یہ بات ہے اس رسول کی جو معزہ ہے کریم نمبر ایک اوساف ہے اس کے صاحب طاقت کا نمبر دو نزدیک صاحب عرش کے مرتبے والا ہے اللہ کے ہاں بھی مرتبے والا ہے نمبر کتنی جی تین متعین اطاعت کیا ہوا ہے یہ بڑا فرشتہ ہے دوسرے فرشتے سیکھا کرتے ہیں اطاعت کرتے ہیں اطاج کیا ہوا ہے وہاں اے عالم بالا کے اندر اور ہے بھی امین حضور کے پاس صحیح وہی لاتے امانت کے ساتھ یہ متعین نمبر چار امین نمبر پانچ یہ پانچ اوساف کس کے ہیں جی واسطہ ہے تنزیل کے اب منزل علیہ کے اوصاف منزل علیہ کون ہیں جی میرے حضرت ہیں اور فرمایا نہیں ساتھی تمہارا مجنون نمبر ایک اور البتہ یہ دیکھا اس کو اوپر کنارے صاف کے نمبر کتنی جی دو پہلے پڑھ چکے ہو نا کہ جبرین چھ سو پر پھیلائے بیٹھا تھا تو حضرت نے اس کو دیکھا تھا وما ہوا نمبر کتنی جی تین اور نہیں وہ اوپر غیب کے بقی حضور غیب کی بات بتا دیتے ہیں وہ نہیں کرتے بھئی حضور کے اوپر جو قرآن اترتا تھا بتا دیتے تھے نہیں تو آپ جو ہیں غیب کی بات بخیل بھی نہیں یہ نیچری کھو یہ نفی ہے کہانت کہانت کی نفی ہے وہ اس لیے کہ جو پہلے زمانے کے کاہن تھے نا کاہن ان کے پاس لوگ جاتے اور غیر کی خبر پوچھتے تو کیا کہتے تھے مٹھائی کا ڈبہ لاؤ پیسے دو غائب کی خبر ہم بتائیں گے جیسے آج کل کے آم ایسے کرتے ہیں حرکت یا نہیں کرتے اور نہیں وہ اوپر غائب کی بات کے کیا بکیل ایک آدمی کسی کو لے گیا کہنے لگا جی فلاں آدمی ہے لیک ہے اچھا ہے جماعت کے اندر ٹائم بڑا ہے وہ پیسہ کچھ بھی نہیں لیتا پھر اللہ لاتی دیتا ہے میں نے کہا غلط ہے غلط ہے پیسہ لیتے ہوگا مریض کو لے گیا واپس لے آیا میں نے کہا جی پیسے نہیں لیا اسے نہیں جی خدا واسطے کام کیا پوچھ ہی نہیں لیا ہاں جی وہ کہنے لگا کہ یہ جو میں نے تعویذ لکھا ہے نا کہ زعفران اور امبر سے لکھا ہے تو دو ہزار روپیہ زعفران انبر کا لگتا ہے یہ دے تو تعویذ مفت میں کہ وڈا چور دا میں نے کہا زعفران میرے پاس رکھا ہوا ہے کہ تم زعفران لے جاتے زیادہ سے زیادہ دس روپئے جعفران دیتے یہ حرکت ہے مفت ہی مفت بالکل مفت کام کرتا ہے ایک اور آدمی آیا وہ لکھا ہی تھا جیسی فران حضرت صاحب ہیں وہ کہتے ہیں تعویز تو میں مفت دوں گا لیکن یہ چیزیں لے آؤ مشک دو تین تو لے امبار اتنی اتنی میں نے کہا سارا گھر فروخت فروخت مشکے چالیس ہزار روپے تولہ میں نے کہا دو تو لیکن یہ اسی ہزار تو ہوگا سارا گھر کا فروخت پھر تاویز میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں جاؤ اس کے پاس آپ کہو گے کہ مجھے نہیں ملتا یہ زعفران مشق وہ کہہ دا. اچھا بابا نہیں ملتا نا تو ہے بڑا قیمتی لاکھ روپیہ لگتا ہے تو مجھے دس ہزار دے دا میں تاز میں کہ یہ حرکت کرے گا جاؤ تو ایسے حرکت کی بالکل وہی حرکت کی اللہ بات دیو یہ دیوبندی بندی بریلوں کی بات نہیں کر رہا میں وما ہوا للغیر بے اور نہیں حضرت پر غیر پہ بکیل ہاں کی بات بتاتے ہیں وما ہوا بقول شیطان الرجیم یہ اوصاف کس کے بیان ہو رہے ہیں جی نبی کریم وسلم کہا ایسے نہ یہ ختم ہو گئے وما صاحب کے مجنور منزل کے اوصاف تھے نمبر ایک بالا کدرا نمبر کتنی جی دو وما ہوا نمبر کتنی تین تو پہلے واسطہ تنزیل کے اوصاف تھے پھر کس کے اوصاف اب منزل کے اوساف وما ہوا بکول شیطان ردیم بہترین ترتیب بھائی جی منزل کے اوصاف اور نہیں یہ قرآن پاک شیطان مردود کی جب بالکل کام صاف ہو گیا تو فین تدھون زد ہے وہ کہاں بھاگے جا رہے ہے مانو قرآن کو ان ہوا کرغیب لال نہیں وہ قرآن مگر نصیحت ہے تمام جان والوں کے لیے لے شا من شام ان کو یعنی ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں تم میں سے جو سیدھے چلیں مطلب ہے جو ضدی ختم ہو گئے انادی انادیوں کے نہیں زدیوں کے لیے منیبین کے لیے ہے